اصحابي اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوق كل ذي علم عليم الله سبحان صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله في الجليل الظيم ان الله وملائكته يصلون عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وعلى صحابك يا سيدي يا حبيب الله سلمان جمع ہوئے نا کہ جامع گل کرانگا مختصر وقت امید سب تبرو خاصل ہو برکت رات تمام برکات ہو تبارک اللہ اور بلا بھی کوئی خیر نظر آ جا شان عطا کردہ ہے تو تمام کمالات تمام شانہ تمام عظیم شفات دزانہ اس خزانے اظہار اس رات پاک نے کائنات بنائی جب اس خزانے نظر فرمانے بنائی تو اپنے کمالات اپنی عظیم سفت شانہ اپنی مخلوق وچوں اپنی مخلوق بخانا سی اور پھر اللہ تعالی دا ایک مرتبہ اجمال ایک مرتبہ تفصیل ہے لئے مخلوق نہیں سی بنی وہ مرتبہ اجمال سفات مرتبہ اجمال مخلوق بنا کے ہی پاک دے پاتے مرتبہ تا کر کے قرآن مجید جت آیا ہے کہ اللہ تعالی جہاد دا حکم فرمایا تاکہ تہن آزماوے تاکہ وہ جانے کون تڈے سچا ہے کون جہا اللہ تعالی فرمایا ہے کہیں فرماتا ہے ہم جانے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا کون نفس کی اتباع کرتا ہے ہوں جاندہ تو وہ ہے پھر فر کیوں فرما لے تاکہ ہم جانے اجمال اور تفصیل دفع پہلے اجمال میں جانتا تھا پیدا فرما کے مشاہدے اور ظہور اور تفصیل ان مشاہدہ اور ظہور چاہ اور بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی سفات اپنی شانا مرتبہ ظہور چ لیا خدائی نکھا ہے اور آپ ویک نا علم تو اداضلی ابدھی جب اس ذات نے اپنیاں ہی شانہ ظاہر فرمائی اپنیاں ہی صفات ظاہر فرمائییا کلا یومن ہوا فی شان ہر لمحہ وہ نئی شان میں ہے یعنی نئی تو نئی شان مخلوق ظاہر فرما ہے ہر لمحہ تو ہر اللہ جہ شانہ اپنی شانا اس نے اپنی حکمت ہے دونک حکیم بھی تو حکمت نار اس کائنات ایک جگہ دے داریاں مکمل نہیں رکھا درجات رکھے سو اپنی دے ظہور دے مظاہر ظاہر و مظاہر مخلوق ظاہر وہ مظاہر مخلوق جی میں آئی نہ ہوں شیشا ہوں شیشے چاہر ہوں ہوں جی شیشہ مظاہر اور او ظاہر ہے لیکن فرق ہے کہ ایک دا شیشے چہور ہے ایک دا اصلی ظہور ہے اصلی وجوہ شیشے کا وجوہ ادب بہت فرق ہے ایک لحاظ میں فرق نہیں بھی اور ہے وہ تجلی کہ وہ تجلی ہے اگرچہ اصلی وجود کے ظہور کو بھی تجلی کہتے ہیں لیکن خوفیا کی استلاح زیادہ تر تجلی اسے تے بولیا تولیا ہے مرتبہ سانی میں جو ظہور ہوتا ہے اللہ اور مرتبہ ثانی جو اس راد پاک دے صفات اور دا شجون روزانہ ویک رہے دیکھنے جو دیکھنے یہ ہوئی مخلوق لگتی پئی فرق ایسا ہے کہ شیشہ اور شیشے ویچ دسن ہو سکتا ان نے بنایا نہ ہو نے بنایا ہو ہوگا یہ اپنے آپ دیکھ رہا ہے یا اس دے ویچ کسے نو بخارہ ایک اور گل لیکن اس ذات کے صدقے جائیے او دے شیشے بھی اپنے بنایا نہیں اور دے وچ۔ جو دکھا لیکن شیشے نے کئی قسم کے میلیا تعری سبھی ویکتے سن اب تماشا ہوں اخیا ہوں ہادسے ہی ہاتسے وہ شیشے ہوندے سن ون سمنے ایک شیشا سامنے بندے نے جان بندے نے ٹھا مکان جا گول ہو جانا تو کد سر رگا جا ہو جانا جی جانا بندے نے سامنے لمے شیشے دے تو بانس ورگا بندہ ہو جانا منہ ایڈا دو تر فٹ کا بڑا عجیب جا لگنا ایک ہونا ایج دے سجے کبے دسن ہوں بندہ تے ایک ہے نا اور ایک سورت ہے بدلی دسور کمی کوتاہی ساری شیشیا چ کڑی سمجھ نہیں لگی اور اگر شیشہ ہوئے معتدل برابر جسے اندر کسی پاسوں کوئی کمی بیشی نہ ہو صاف جی ہے او میں دس پہنا تو شیشے دی کمی بیشی نے یعنی مظہر جڑا ہے مظہر جب وہ ظاہر ہو رہا ہے اس کی تبدیلی نے وہ تبدیل کیتا ہے ورنہ وہ تبدیلی دو پا. سبحان, اللہ! سبحان اللہ وہ تبدیل نہیں ہو رہا دکھانے ایوی لگتا ہے کہ وہ تبدیل ہو رہا یہ قصور یا مزا ہے اس کا یا ویکھن والے دا اس شیشے یا دے وچ جو ظاہر ہو رہا اصل نہیں تھے جو کچھ ظاہر زہر ہے او یا دیکھنے یہ تک ہی قصور رہنا قصور اور کمی نا وہ پچھلے دی اصل شمار نہیں ہونی کہ ہونی شیشے ون اس اسات بنایا شانہ اپنی وکھائیاں علم قدرت بسر کلام ہاں جی اپنی سکھت شانا, شانا سما ننانوے تُصو پڑھتے جی اس ذات پاک نے وخائے نے لیکن گل اگوں شیشے ونس بننے انہوں نے شیشیا کی وجہ فرق محسوس ہو جے اصل تک رسائی نصیب ہوے تو پھر فرق نہیں دسی دا پھر فرق نظر نہیں پھر آخنا ہے وہ تو ذات وہ ہے نا کہ لا تدر کوہل ابسار کا احاطہ نہیں کر سکتی جو کچھ ویخ رہا ہے مظاہر چیخ رہا یہ ہاتھا نہیں ہوں پیا ہوں ہوں یہ شیشے ون سونے ظاہر وہی مظہر کے مظاہر دے اختلاف دختلاف تبدیلی پہ دی کئی شیشے اس ضرور ایسے بنا جنہ چانہ جیویں اس طرح ہی دس پی جنہ چیز شانا اس طرح دس انہوں نے آخد نبی بلی باقی تساساں باقی کائنات فر فرشیشے مختلف اپنے اندر کمی رکھنے کی وجہ اسلبے ناپ کی کڑے نے اس کی شان میں سمجھو اصا خراب کر کے بدن کا باعث بنے کھڑے ہیں لیکن یہ بدنامی حقیقت میں ہماری ہے اگر کوئی ای نو اس ایب نس نا میرے چ پایا جا میرے خال منصوب منسوب کرے تو گلتی اگر ابو جاہل کو دیکھ کر کوئی یہ کہے او نے یہ کی پیدا کیتا ہے اس رات پاک نے تجلیات اپنی شانہ اپنی سٹیاں اگو شیشہ ہی بچارہ اس طرح دا سی کہ اس لعین شیشے نے ابو جاہل ورگے نے اس دی شان پاک نو جے میں بخاونا سیوں جو بخایا نہیں ہاں جی اس دی شان نو اینے ٹیڑا بخایا ہے تو اس ویکھ یا تے آنکھو شیشے جو فرکے یا آنکھو ویکھان جو فرکے آنکھے جو فرکے مد... اس ذات پاکل کوئی عیب منصوب نہیں ہو سکدہ ہوں برابر شیشے جڑے نے موتل عجوب اور نقائص جتنے ہیں ان ذات پا کے مخلوق دی صفت ہے عیب اور نقص کمیاں اور کتا ایک صفت ہے یہ شیشیاں دی صفت ہے یہ دل کے برابر شیشے ہو گئے جنہوں ظاہر جنی فرمان رہے اوہ میں برابر جو شیشہ ہویا تا کر کے ویکن والے کرن کرنے انہوں نے کمالات دا مشاہدہ کرنے وہ سبحان رب کا رب ربل عزت کی مطلب کہ آ جڑ ابو جہل ورگے ورگے جیڑے اس ذات پاک دیا کر دن او بچارے اپنی اپنے ایب اور اپنے نقص نو منسوب کر رہے نے اللہ ہے جی میرے بارے نے جی میرے بارے یہ نے جو اپنے شیشے چھو سمجھی بیٹھے نے رب میں محمد کے شیشے میں نظر اللہ اتوں پتا لگا ایک جیسے نہیں فرق ضرور ہے اور وہ او فرق آپ کو اپنے شیشے کی وجہ نہ رہے اس ذات چھ بخل کوئی نہیں جوسی اور بخل کی وجہ سانو اس محروم نہیں رکھیا نہ اپنی صلاحیت اور استعداد اور قابلیت ہی انج کہ سانو محروم ہونا پیا دوسرے لفظ ہر کسے را باہر ساخت بجلی اکو جی بجلی موٹر چ آئے تو روشنی نہیں دینی انہیں پانی کٹ دے روشنی لینی لے تو لائٹ چاہدیں ہوں بجلی بچاری قصور نہیں ات موٹر کمی ہے کہ وہ بنی ہی اس ایس طرح دیئے کہ او دے بجلی اپنی چمک ظاہر نہیں کرتی پی گل نہیں سمجھ لگی اتو پانی کڑ رہی جی ریلوے لوگ لائٹ جمیں جی او او جمع جمع دی چھوٹی وی جی بنی اک پھر اپنا کام وکھا چڈی ہے کہ نہیں روشنی ظاہر کرنی تو یہ مطلب آزاد کے حق چنجور سی ذات پاک نے اپنی سفت شانا مخلوق وکھائی حکمت دے تحت اس ذات پاک نے حکمت دے تحت یہ جو کچھ بنایا انسان دا جہان اس انسانی جہان اچ سارے انسان ایک جیسے نہیں وہ دا کو اکو ہے لیکن اگ دی مشینری جزہ لگی کردہ تو اس ذات پاک نے کئی ہیں بنا جنہ چنا نور کیا بات جگ چمک جہ جگ ہی ایسے ہوتے نے اس رات پاک نے ان کام لائ ہے لائٹ تو اگر تانی کنا چاہے تو لٹ ٹک بچارا گل نہیں سمجھ لگی اُن لستے استعمال کرنا جہ ل استعمال ہوں نبی بلی ہوں برابر شیشے ایک مثال بجلی کا فیض روشنی اور چمک دی شکل وا دوسری مثال کنہ دی نبیا واسطے اور ولیان واسطے اور اتو ہی ہوں فضیلت سمجھ آ جائے گی پہلے اصل سمجھ آئی ہوں فضیلت سمجھ آئے گی کہ درجات ہیں ماتی کو جا سمجھ بھائی یعنی برابر شیشے اور لٹا یہ بھی پھر ایک جیسے نہیں پھر فرق مراتب نے پھر فرق قدرت نے رکھے نہیں تل کر رو سلو اللہ بہم اللہ باد منہم من کلہ ملا فضیلت دا بھی نقطہ سمجھا دینا جنا مجھ آیا سی ہے یا غلط ہے وہ بہتر جانا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو کوئی جنس پیدا فرمائی کوئی نو پیدا فرمائی کوئی طبقہ پیدا فرمایا اس سے اپنی توحید دا رنگ زہر توحید دا مطلب ہے بھئی بی کوئی بھی جنس ہے نا او دے افراد لو جنس دے تحت انواہ افراد ہوں دنے جنس نو لو جنٹس کے تحت انواہ لو تو ایک جیسے نہیں ہو گئے انواع, انواع دے تحت افراد لو ایک جیسے نہیں ہو گئے لو ایک قسم مخلوق دی ایک قسم لے لو قسم جا کے کلونا پینا پینا ہے اور پچھے آخنا پینا یہ ادنا ہے یعنی ادنا نکتے تو چلنا اللہ کلونا کیوں ہے شروع اور آغاز کیوں ہے کیونکہ مخلوق ہے مخلوق واسطے ضروری ہے وہ محدود بین الحدود ہوئے گی او شروع بھی ہونا انتہا بھی ہونا کہ نہیں ہونا شروع اور ختم اختتاح اختتام آغاز انجام ضرور ہونا مخلوق جو یہ سلسلے نے کسی پاسوں بھی لوگے سلسلے نے شروع بھی ہونا ختم بھی ہونا جدو دے اعتبار سے ختم ہونا ہے ایویں مرتبے دے لحاظ نال بھی ختم ہونا یہ نہیں ہو سکتا مرتبے مثلا زمین لے لو زمین اللہ تبارک و تعالی دی مخلوق دی ایک قسم ہے ٹھیک ہے اس قسم دے اندر تصا و محدودیت ہے ہر مراتب دے لحاظ نال کیا ساری زمین ایک نے بولو yeah. <coughs> فرق کے نہیں اس yeah. دی قیمت دا دا قیمت دا جو فرق پہن دا ہے پیا یا پیداوار اچھی یا او دا موقع محل اچھا ہے شہر دی بہت کروڑا دی پہ بھی وکتی پیداوار اچھی ہے کر کے پھر پیداوار درد کنے فرق مراتب نے ہوں آخنا پنا کہ زمین کا فلاں مرتبہ فلاں طبقہ فلاں حصہ وہ آلہ فلاں ادنے تو ادنے تدنے یہ آخنا پینا کہ نہیں آخنا پینا ہوں کیوں جا کے آلہ تے کلو دے جے تاکہ پتا چلے فوقا کا کل علم علیم اے آیت پاک مراتب پہ دست دیئے درجات بندی پہ دست دیئے اور جدو آ گیا کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے تو اذا مطلب ہے جدو آلہ تے رکے گا جا کے تو ہن مجبور ہو جائیں گا کہ اے آلہ آیا کتھویں اس آلہ, آلہ تو اٹھتے ایک آلہ ہے۔ انوی عبادت کا اندلے جاتا ہے ہنوی عبادت بند دیکھو درجہ بندی کیوں نہ ہو کیونکہ ہر شہ دلیل ہے نا دلیل ہمیشہ مدر سمجھ نہیں لگی دلیل جس چیز کی دلیل ہے اتنے تک پہنچا لائٹ جتھے بلدی ہے ویکے گا تین لے جائے, جائے گی او ڈیم تک یہ دلیل ہے اس مجمون کہ کتوں شروع ہوا ہے کم ہر چیز کا جب کورا پٹے گا ضرور جا رکے گی ذات حق تک وفیق الد اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، وفی لہو مولا علی فرماتے ہر چیز میں دلیل ہے جو بتاتی ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے جی میرا دوست غوث پاک میرا گل پہ کردہ سی آپ فرماندن غوث پاک میرا کہ کھانا سیر نہیں کرتا اللہ سیر کرتا ہے کھانے کے ذریعے آه. پانی سیر نہیں کرتا اللہ سیر کرتا ہے یعنی پانی دے ذریعے پانی نال بندہ پانی نہیں رجاؤ پانی نال رجدا بگر پانی نہیں رجاؤ رجادا رج رب پانی دے نال دار دہ دا رب تلوار دے نال ساڑ دا رب اگ دے نال کیا مطلب یہ سب افعال اس کے ہیں فیل اسدہ ہے اسدہ فیل ہے جڑا اینا اسباب دے پردے وچے ظاہر ہوندہ ہے اور کافر تے مومن دے تھے فرق بن ہے جے فقط ایتھے ہی رہ جاوے تے آنکھیں سب کچھ اے ہوئیے تو ادھرو غفلت ہوئے تو کفر ہے جے شرک ہے جے جے ایتھوں ٹاپ کے آکھے تو ہی سبحان اللہ جے مومن کھا کے آندے الحمد ساری, تار... ساری تاریف اللہ دی کیوں ساری تعریف اللہ کی رجاع یہ وجہ ہے کہ جدو رجاع نہ نہ جاندے خو پھر بھی زبان خشک رہ کھانے خا مرد ہے رجنے چ نہیں آ کیوں رات نے حکم چھک لیا اپنا وہ فیل اپنا نہیں ظاہر فرمایا اللہ اکبر و کبھی توجہ ہے نا ہوں مراتب دا لحاظ رکھنا ہے مراتب ہیں درجہ بندیاں نے کیونکہ حکیم ہے بے توکے کام نہیں کرتا حکیم ہوں اے جہ کام کرے جب وہ تک نال کردہ تک نال اس بڑھائیں ہن دیکھو کسے بھی نو جنس در جا گے سانو درجے دسنگ ادنا اوسط درمیانہ پھر آ درمیان چ پتہ کنتبے پاک نے چار اناصر بنایا اگ پانی ہا موجود سب موجود آگ پانی ہوا مٹی ان چوفی افضل کون بڑھایا سو پانی من الماء کل شائن حج فرمائی نہیں ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا نباتات حیوانات دا سلسلہ سارا پانی نہ نہیں مرکزی جوز جدو حکیم نسخہ بناوے وے آلہ درجہ پہ دسنا ادنا اواست آلہ آلہ تو بعد پھر اس آلہ کا پتہ لگے گا جا پھر توحید تو گا ہوگا کل علم علیم ہوں سدکے جاوا نسخہ حکیم ہے اس نسخے دا نام بعد اوقات رکھتے نے اس جز نال جہڈا جز ہے ایسے طرح معدنیات میں چاہ ہجرییات چاہ آلہ تو آلہ کان سونا پی پتھر ہے آگے آلہ آ جاؤ اگر گا آ فرشتیا مچ تو جبریل امین اور جبریل دی فضیلت کیوں ہے سب نالوں بڑے بڑے دوسرے فرشتے کام کر د کوئی موت دے رہا ہے کوئی سا پا رہا ہے کوئی خوش کردا ہے پیا کوئی سمجھتا پیا اگا ہے جبریل دی فضیلت کیوں ہے واسطے علم الاحی کامین ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہا علم الای وحج واہج ان ہے اس واسطے ہیں روح ال امین روح الامین ان نہل قل رسول کریم متا امین اس ذات پاک نے اینو اپنے علم یعنی مخلوق ان نبیاں رسول علم وچ علم پہنچان دار جبریل بنایا ذریعہ وہ شان اچی ہو گئی علم ال امین فرشتیاں علم الہی کا امین انسانوں میں اونچا جو ہےکا واگ انسان سین ہے خلیفہ جو ہویا سہ کم کرنا والے ہر طرح کے کام ہوں لیکن اللہ, اللہ شاہ نے مرتبہ علم والوں کا اچا لا یست لا یست ول یعلمون قل یس یست یا یعلمون نا لا یعلمون فرما دیجئے وہ علم والے برابر ہوں علم والے درجات اچھے ہوں سدقے جاوا ملکا چبریل ملیکا کے درجات ہو گئے ہر چھوٹے تو چھوٹا وڈے تو کون ہے میں ضرور دساگا جبریلے ادانی اواسف کو میں نہیں جانتا ہاں افضل اور آلہ کو جانتا ہوں بتا دیا گیا یہ ہے کیا بات کیا سمجھنے لگی آ جاؤ آسمانی چار آلہ کیڑی فضیلت کیوں ہے یہ پچھلی کتابوں کے تمام علوم رکھتی ہے پھر اپنا ایک علم رکھتی ہے جو پچھلوں میں نہیں تھی پھر فضیلت علم لوہان اللہ پچھلیا ساریاں اچھا پھر قرآن مجید جو قرآن مجید آیات طیبات تی بات اور سورتا دسو قرآن کا دل کون یہ آل اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> <آہا. سؤال> قرآن کا دل میں حالانکہ کلام نہیں لائیے سارا کلام لے لیکن کسی لحاظ سے اس کو فضیلت تو مل گئی اچھی ہو گئی یہ دسو سارا انسان اے جسم سخیر چھوٹا جہان ہے انسان کا یہ آلہ ترین حصہ کہڑا ہے آ گیا آ یہ آ مطلب یہ نکلیا یہ درجہ بندی کھڑی اجناس میں دیکھو موجود ہے انواہ میں دیکھو موجود ہے افراد میں دیکھو موجود ہے اشخاص میں دیکھو موجود ہے یہ ضرور دسے گی طبقات دیکھو ہوں اس ذات کریم ہوں گا موجود ہے بارے میں جب طبقہ بڑا آیا نبیاں کا تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا نبی ہے اگر کوئی پوچھے وہ کون میں نہیں بتا سکتا کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا اور اگر کوئی پوچھے بڑے سے بڑا کون میں یقین سے کہوں گا محمد رسول اللہ بس درمیا چہن درمیانے درجے چلدی چل چلدی چل چل آخر تبکہ نبوت میں تبکہ نبوت میں کسی تو آغاز ہوئے کسی تنجام ہوا کسے تو شروع کسی تم ہو شروع تک کوئی پتہ نہیں لیکن جھت ختم پہ ہوں سب یاد ہوں اس بزرگ تو پھر چلے گئے کُل بھی آئل ارے بھائی خدا کے بعد تو بھائی وہ تو منتہا تو ہے, وہ تو ہے وہ تھے سلسلہ روکنا پینا اللہ، اللہ کہ اگر ادھر بھی چلائیے تو پھر خدا دو تو خدا خدا دو تو اور خدا دو, تو اور خدا پھر خدا دو آخر کسے جگہ روکنا پینا ہے نا جو تھے جا کے ہر چیز ہوں خدا اللہ جتھے جا کے روکنا سلسلہ وہ کی ہونا ہے صحابہ بچ آ جاؤ اب طبقہ ہے صحابہ کا ہے کہ نہیں ہے امبیا ہیں انسان یعنی اگر نو کے اعتبار سے دیکھو تو سب نو برابر لیکن جب افراد میں نظر کرو اچھا نوے انسانی دے لحاظ سب برابر بادشاہ ہے, ہے کہ نوے بشر تو ہم لگ میں جنہوں نہیں میں جن کی نو نہیں جن کی قسم میں سے نہیں ہوں میں فرشتوں کی قسم میں سے نہیں ہوں میں انسانہ دی قسمہ لہذا تھے آخرا بادشاہ متھلوں کو بالکل براہ کے لیکن انما یوحا یو سبحان, سبحان اللہ اس نے اب نو سے نکال کر سبحان اللہ مخصوص طبقے میں رکھ دیا سبحان اللہ وہ کون سا طبقہ جن کے پاس وہ جاتی ہے واہ. اے ہوئی جبریل کو آئی تو جبریل افضل ہو گئے یہ ہوئی واہج جس نبی جتھے آئے گی وہ وہ طبقہ افضل ہو گیا طبقے میں آئی تو تبکہ افضل ہو گیا ہے انسانوں کا ایک تو اسی طرح صحابہ قرن قرن حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی خیرو نے کرنی تب کا جماعت صحابہ ہی جماعت ہے جا جا چھوٹے صحابی کون ہیں میں نہیں بتا سکتا سب سے بڑے کون ہیں کہوں گا سدھی کی اکبر اللہ کی نہیں کیوں بتا دیا گیا چار افضل نے چوچوں صدیق ہے بتا دیا گیا کیا ایسے طرح کی نہیں تو صحابہ صحابی آ گیا درجات بندی مراتب بندی ہو گئی اول اواست آخر آخر مرتبہ صحابہ میں کیدا بنیا ہاں ارے بھائی اہل بیت وہ بھی تو ایک طبقہ ہے سبان اللہ کیا بات, کیا بات کیا بات اگر کوئی پوچھے چھوٹے درجے کا اہل بیت میں کون ہے میں نہیں بتا سکتا اگر کوئی بڑے سے بڑا مولا علی ہے اور, سبان اللہ, اور سبان اللہ. بھائی نبی کو, وہ تو سیدھے آئے ہے ارے بھائی میں طبقے کی بات کر رہا ہوں وہ نبوت کے طبقے میں ہیں میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں اہل بیت کے طبقے چچی شان والا کون ہے ہاں ہاں ہاں ہاں سمجھ آ کہ نہیں او تبا تابعن. تبا تابعن. جن کو صحابہ جنہوں نے صحابا تک کیا ہے تو بال پاک نے خوشخبری خوشخبری خوشخبری جننے میرے تکن والے تکن والے تین کے خیر الخر کرنی فنبل جلو نام فنبل اللہ جن جن جس طبقے نے تابعین کی بات آ گئی جس طبقے نے صحابہ دیکھا بھی درجہ بندی تابعین کی طبقے کی حیثیت سے فضیلت تو فرمایا خیر القرو نے ثم ایک جلبے دی فضیلت دس کہ صحابہ کا طبقہ آلہ پھر تابعین کا آلہ تبا تابعین کا آلہ پھر میں مصطفیٰ کریم نے سارے نہیں رکھا کیونکہ حکمت الہی چل رہی ہوں جد تابے دیوالی آئیے تو کملی والے نے فرمایا کیا بات بھی دی تے فنون تے اپنے میرا مطلب کمالات رکھنے والے بعد ریاض تک کیا, کیا لیکن حضرت اویس کرنی نوچا کیا گیا ہال اونٹ چار رکھے رہتے سن کیوں سینہ نبوت والا علم اللہ رب العالمین دی طرفوں وہ جڑا فیض جس نال فضیلت جبرائیل نو لبھی جنوں کہندے علم باللہ اللہ تعالی اپنے نبی پاکاں دی فضیلت دسدا ہے نا جبوں فلما بلغ شذہ حکم و علم خربنی علم محبوب فرما پروردگارا میرا علم میرا شریعت نہیں علم باللہ ایک ہوتا علم بے احکام اللہ، ایک ہوتا علم بلا ایک رب نو نب دا جڑا علم ہے نا یہ یا اللہ تا کر کے ود رہا حضور دا علم ولل تو خیر اللہ کا منل اولا حضور فرماتے ہیں کیا دن جدو مقام وقت میں اللہ تعالی دیا حمدا کیتیاں نہیں میرے کو آیا ہی نہیں حد دی ہوئی فرمایا میں اللہ تعالی وہ حمد کرانگا جڑی پہلے کو ات وکری شانا گے نہ تو وکری حمد تو فرمایا اے پروردگار علم پرگار وہی علم ہے جو وہی زیادہ کے کے حضرت ویس کرنی رد اللہ تعالیٰ عنہ آتینا یاد بن کیا جدو حضرت حرم بن حیاان پہلی بار جا کے سلام کیا اسلام فرما وعلیکم السلام یا حرم کیا حیا پہلی ملاقات میں چیتا میں حضرت یحییٰ کو ہم نے بچپنے ہی میں حکم دے دیا حکم قوت فیصلہ یا حکم حکمت حکم حکمت ہوئے یا قوت فیصلہ ہوئے قوت فیصلہ بھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتی لہذا حکم بمانا حکمت ہی کر لو تو ہم نے ان کو حکمت دے دی بچپنے میں سمجھ نہیں آئی خیر تاب اونٹ چار والا پیا بنتا ہے علم باللہ حضرت اویس کا کتاب حضرت اویس کا علم تا کر کے ان واسطے نال نہیں لےنا پیا تھو پتا چلا جو اے, پتا چلیا کتاب یہ سینے کا بغیر واسطے تو سونا سیدا ہی چلے نا جب سیدا آئے اسلے سلسلہ بنتا دیکھا تک نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امانت آ گئی فیض آ گیا جس دی بنا تو خیر تاب بن گئے تو تب کہ تابعین تاب تب تابعین عینچ امام احمد بن حنبل محمد بنبل اپنے استاد تو بھی اگ نکل گیا امام شافی تو. امام شافی اوتاد نے شمار ہوں یہ امام احمد میں نمبر امام شافی سرکار نے خواب تکیا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام شافی نام سی محمد بن ادریس, محمد بن ادریس احمد بن حنبل واق تیرے دے والی خاطر دکھ گا پامن دی پوری کوشش جے قائم رو گا سی کین چ گا دا وقت آیا امام محمد بنبل رہے خلیفہ معمون کے دور چ وہ مصیبت آ گئی ہو سکتا قرآن پاک مخلوق ہے آپ نے فرمایا نہیں مخلوق سمجھ نہیں آه لگی واقعی قرآن مخلوق نہیں باقی قرآن مخلوق نہیں بس یہ عقیدہ رکھا جائے قرآن مخلوق نہیں تو فرمایا قرآن مخلوق ہے انہیں آخیا آپ فرمایا نہیں اسی دن بڑی مصیبت ہویا آپ رہے اس مقام نو پہنچے بھی استاد امام شافر اما اللہ آپ فرمانے سنو کمیس میری دے تیرا کمیس میں کھول کے پی تھا پہ کون گئے اتبا تھا بے ان دور تیسری سدی تیسری گیا آگے خاص بیان ہوا بلایا ہوں میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے بڑا بھی ہے طبقہ صحابہ میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے طبقہ تابعین میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے بڑا بھی ہے میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے بڑا بھی ہے ہر واری آ گئی اہلیات طبقے دی امام مہدی تک اس طبقے چھوٹے کا پتہ نہیں بنتا کا سلسلہ شروع ہونے اس کا شروع بھی ہے شروع کتھو ہوا ہے مکیا کتھے وہ ایک وہ غوث کے ہر ہے تو کے ہر غوث ہے شا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا غیث کے اندر بارش بار گاہ سونے ہر بارش تیری پیاسی تو غیس ہے تو ہر گیس ہے پیاسا تیرا بارش ہے کہ ہر بارش وہ بادل ہے کہ ہر بادل تیرا پیاسا کی مطلب سلسلہ ولایت میں منتہا تو سلسلہ تباہ تاب میں امام محمد سلسلہ تابعین کے اندر اویش کرنی سلسلہ صحابہ میں صدی کے اکبر سلسلہ ملائکہ میں جبریل امین سلسلہ نبوت میں محمد اکریم کر کے ہر کس نو موہر غس باغ تو لونی پی میں سلسلے جیڑے مہر کتوں لگڑی سمجھ نہیں لگی فوکا کل علیم ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہوں جا مکنا اچھا, ہے ٹھیک ہے اچھا ہوں سلسلہ ولایا تابئی تابئی صحابہ صحابہ تو امبیا سمبیا سب سے اچا ہو گیا تا کر کے قدرت والے نے گی ریل جہاز ہر ایک دک ڈرائور بایا پچھو جن مرضی کو قیمتی بیٹھے ہو اپنے, ہو وا, وا, وا, وا. اپنے سفر محتاج ہو گئی نے کیوں غفلت نہ کر چھجے کھبے بوتیاں نو ویخ کے بولنا جامی کہ بس بہتے ہی نے وحدت کوئی نہیں ایک کوئی نہیں نہ وہ جڑا اگے بیٹھا ہی تے نظر کر پھر تیرو دھیان آ جائے گا اس کے تے سارے جاگرو چلاو آ پھر ایک تلا خیال میلاد پاک پہلا اس دا. دوسرا بڑی گیارہ تیسرا بزرگ دور شری سارا تبر تبرک تھوڑا تھوڑا میرے خیال سے پہنچ گیا کیا ٹائم ہوا معلوم ہونا ایک ویرج رکھ لو سد کے جاؤں سلسلے تمام اولیاء واجب الحترام لیکن کسی سلسلے کی عقیدت آپ کو ظالم نہ بنائے ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا ہر نبی نے سید المبیا مرتبے نو تسلیم کیتا ہے اور ہر دورے اپنی امت کے بیان کیتا ہے اسی طرح صحابہ تابئی طبقے اگر کوئی آخر مینو مولا علی نال پیارے تو ظالم نہ بڑھے کیا مطلب صدیق اکبر کا حق چھیننے کی کوشش نہ کرے वा, वा, वा, वा, क्या بات, क्या بات, اگر کوئی امام اعظم نال پیار رکھ دے رکھے پیا لیکن تابعین کے طبقے میں ویس کرنی کا مقام چھیننے کی کوشش نہ کرے ظالم قرار پائے گا वा, वा, वा. دبا تابیر کے اندر اسی طرح اولیاء دے اندر جدو اپنے سلسلے دی واری آوے اپنے مرشد دی آوے لاکھ پیا پیار کریں لاکھ ادب کریں اکھے بڑا دل تیری کھچیندا ہے لیکن ظلم نہ کرے غوث پاک دا مقام کس کر کے مہری علی ورگے بابے فرید ورگے کوئی بھی آیا ہے فقیر اللہ دا جتنے مرتبے لے کے آیا ہے غوث پاک نو جیڑا مقام رب دتا ہے اونے وہی تسلیم نہیں آئی. ایسی عجیب گل پڑھنے چاہیے دیکھو با, یزید دی تو با جزید مستانی بزرگ با یزید مستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے مقام آتمان سب الجوزی رضی اللہ تعالی نو لکھ دینا ہوئی چاہے کتابیں آپ کو شخص آد ارگر سونے میں قسم کھا بیٹھا وا بڑی طلاق دی میں کیا باجری مستامی تو ابدل کادر جیلانی اچا ہے میں عالمہ کول گیا وا دسو نہیں تے میری گھر والی تلاک ہو کسے مسئلہ نہیں دسیا کو دیا ہزور ایک سمکھا فرمایا جا طلاق نہیں ہوئی طلاق نہیں ہوئی حضور کیوں, حضور کیوں؟ فرمایا میں تی با جزیز بستاوی بھی بڑا ہے کئی درجے اس مفتی نہیں سن میں بھی بنا چڈیا بیوی نہیں سی میں بحال رکھائی اولاد نہیں سی میں اولاد بھی لے دے جٹ در باز عزید مستامی تو اتنا غیرا سمجھی یہ تو اس طرح جی کوئی ٹہنی مڈ نکے جی تین مننی میرا تو اپنا سلسلہ چند جلیا گا چلیے سلسلہ ہی ای ای تیرا میرے سلسلے ہی گاؤ میرا اگر صحیح ہے اللہ قبول فرما لے نہیں دماغ دین یاد مستفا جان رہم پیلا خوشمے بز میں سلام شمع بزمیں میں جس کی ممبر بنی گردن اولیاء لیا جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی مت پہلا خوش مستف جانے دعا فرماؤ, جی. دعا فرماؤ بات فیوز و برکا سے ہمیں مالا مال فرما عقیدۂ اہل سنت پر قائم و دائم فرما اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرما جن بزرگوں کے مزار پہ ہم حاضر ہیں یا اللہ ان کے درجے بلند فرما ان کے صدقے سے ہماری زندگی کے سغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما یا رب العالمین دین کا ذوق اور شوقت فرما حضور سید نہ غوث العظم جیلانی کے مخصوص دن ہے، یا یار اب العالمین ان کے صدقے سے ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما علامہ صاحب نے بڑا ہی خوبصورت بیان کیا یا اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما اور جتنے حضرات ان سے منسلے ہیں انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں تیرے پاک نبی کی امتی ہی ہیں اپنے نبی رحمت کا صد کام پہ کرم فرما آخری وقت کلمہ شریف نصیب فرما قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما حشر میں حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما حسب اللہ نیم الوکیل نیم المولا و نیمن نصیر یا نان یا منان یاد یا نان و یاسب ارحم عباد یا کیا رحمان نویر قلوبنا بل ایمان ولفان ولی خان وصلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد ام ولی واسقہ بجمعین برحمدی کیا ارحم